آباد میں آنا والا جو ہے نا اس تقبیروں کو پورا کر دے اور چار تقبیریں اس میں بہت ضروری ہیں اگر امام سے ایک تقبیر بھی رہ جائے اور سلام پھر لے تو نماز جنازہ کا اعادہ کیا جائے گا جیسی وہ پہنچا اور جو دعائیں وغیرہ یہ سب مسنون ہیں مگر چاروں تقبیریں یہ ضروری ہیں تو جب وہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد اگر اس نے سن لی صف میں آتے وقت کہ امام دو تقبیریں کہہ چکا یہ پہلے دو تکبیریں خود کہہ دے اور اس کے بعد امام سے شامل ہو جائے دو تکبیریں دو طے کہہ چکا امام اب دو تکبیریں ہیں لہذا یہ دو کہہ لے تاکہ مل کر چار ہو جائیں بغیر چار تکبیر کے نماز جنازہ نہیں ہوگی یعنی اس معنی کر کے اس کی نماز کو جانا جنازہ جو اس نے پڑھی اس کو ثواب نہیں ملے گا اور امام سے اگر رہ گئی تو نماز جنازہ سرے سے ہوئی نہیں جنا جنازے کا ارادہ کیا جائے